مجھے کسی شخص نے زکات کی کسی مستحق کو دینے کے لیے زکات کی رقم بھی. اگر وہ رقم مجھ سے کوئی چھین لے یا گم ہو جائے تو کیا وہ رقم مجھے ادا کرنی ہوگی جبکہ میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں کیا اس کی زکات ادا ہو جائے گی نہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زکوات میں تملی شرط ہے آپ کے پاس سے زکات گئی تو آپ کو زکات کے مستحق نہیں تھے آپ زکوت کے وکیل آپ کو رقم دی کہ آپ ہماری زکات کے وکیل ہیں اور مستحق تک زکات کو پہنچا دیں اب یہ رقم اگر چوری ہو گئی تو اس آدمی ہی کو کہا جائے جس کی وہ زکات تھی دوبارہ وہ نکلے نکالے گا آپ کے دینے سے ادا نہیں ہوگی کوئی جس پر زکات واجب تھی اس سے کہیے کہ آپ کا مال ضائع ہو گیا اب میں کیا کر سکتا ہوں مجبور ہوں اب یہ آدمی دوبارہ زکات نکالے کوئی چھین کر کے اگر زکات کا مال چلا جائے تو اس طرح زکات ادا نہیں ہوگی